السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسٹوں کا مرکز، اللہ مزید بورا کناچی. ان الحمدللہ. ونعوذ باللہ من, شرور نفسنا ومن سیعات اعمالنا. من اللہ فلا مرکزی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 اللہ رب العزت فضل و اور اس کے نازل کردہ دین کی برکت اور وسرت اور سماحت انتہائی مقدس ایام ہم پر نمودار ہونے والے ہیں اتنے قیمتی ایام جو بناہوں کے کفارے کا ذریعہ بنتے ہیں اللہ رب العزت کے ہاں اعلی مقام کے حصول کا سبب بنتے ہیں ان دنوں میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی گردن ہے سے آزاد فرماتا ہے یہ قیمتی ایم ہم ان کے منتظر ہیں قرآن قریب ان کا آغاز ہونے والا ہے ذوالحجہ کے مہینے سے ویسے تو شغال ذوالقاعدہ اور ذوالحجہ یہ تینوں حج کے مہینے ہیں اور حجاج بیت اللہ ان مہینوں میں فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر کا قصد اختیار کرتے ہیں اور اللہ رب العصد کے مہمان بن جاتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحجاج والعمار وفد اللہ کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد وقت, ہے وقت ہے جس کی جمع وفود آتی ہے اصلا شاہی مہمان کو بولتے ہیں بادشاہوں کے جو مہمان ہوتے ہیں انہیں وفود کہا جاتا ہے اللہ تعالی بادشاہوں کا بادشاہ ملک الملوک اور ملک الاملاک املاک جاچے مراہ کرنے والے اللہ تعالی کے مہمان ہیں اللہ اس مہمانی کی ترتیب یہ ہے انہیں اللہ نے دعوت دی تھی کہ میرے گھر آ جاؤ بلندا نا سج البید منصطا سبیلا اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے کہ بیت اللہ کا قصد کریں اور حج کریں اللہ نے انہیں دعوت دی کہ میرے گھر آ جاؤ یہ پہنچ گئے اب ساغ آتا اب جب کہ یہ اس ملک الملوک کے مہمان ہیں مہمان تو بڑا قیمتی ہوتا ہے اور اس کی ہر خواہش پوری کرنا میزبان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے اب یہ جو بھی خواہش کریں گے جو بھی طلب کریں گے اللہ ان کو ادا کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بلانے پر یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان بنے سے حق جی یا ادو کا رجالک الظامر یا من کل فجن احمد ابراہیم تم نے میرا گھر بنا دیا اب سامنے پہاڑ پہ چڑھ کر اس گھر کی منادی کر دو وہ سننے والا کوئی نہیں ہے آپ اکیلے ہیں یا آپ کا بیٹا ہے لیکن ہم آپ کی اس آواز کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے اس آواز کو ہر دل میں پیوست کر دیں گے جو بندہ مومن ہوگا وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو اس کے دل کی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالی اپنا گھر دکھا دے یہ آپ کی آواز ہر جگہ پہنچانا ہمارے ذمے چنانچہ یہ بیت اللہ کی دعوت اور بیت اللہ کی زیارت کی دعوت اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام نے دے دی اور یہ دعوت دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکی ان بندوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق د کہ اس دعوت پر جب کہیں اور اللہ کے گھر پہنچ جائیں وہ اللہ تعالیٰ کے بلانے پر پہنچ دیں اب وہ شاہی مہمان ہیں اس ملک الملوک کے مہمان سلورف احتاف اب جو بھی سوال کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ادا کرے گا یہ تین مہینے حج کے مہینے جاج بیت اللہ جاتے ہی اللہ کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور طواف کی شکل میں اسے طواف قدوم کہا جاتا ہے اپنے مشن کا آغاز کر دیتے ہیں پھر صفح مروا کی سرحی ہے حج تمتو کرنے والے پھر اپنے بالوں کی کٹنگ کراتے ہیں اللہ کی لذا کے لیے دل اگر زیادہ ہوں حج میں سر مڈوا لیتے ہیں اور اگر کم ہوں تو بال کتروا لیتے ہیں پورے سر کے یہ سب اللہ رب العزت کی اطاعت ہے اور اس کا امتسال امر ہے اللہ تعالی کے مہمان بن گئے اور اس کی عطایت کر رہے ہیں جہاں اللہ چلا رہا ہے وہاں چل رہے ہیں جہاں دوڑا رہا ہے وہاں دوڑ رہے ہیں یہ عطایت کا رنگ یہ بہت بڑے اجر کا باعث ہے بہت بڑی نیکی ہے اور پھر آٹھ الحج کو یہ ہنجاج کرام اپنے اپنے گھروں سے احرام باندھ کر میدان بنا میں پہنچ جاتے ہیں پھر نو الحج یوم عرفہ ہے اور دس الحج یوم نہر قربانی کا دن شیطان کو کنکریاں مارنے جمرات کو کنکریاں مارنے کا دن پہلے دن جمر آخاب جس کو بڑا شہدان کہا جاتا ہے اسی کو کینکریاں ماری جاتی ہیں اور باقی تینوں ایام تشریح میں تینوں شہدانوں کو کینکریاں ماری جاتی ہیں پھر جاج بیت اللہ منا سے پکا مکرمہ لوٹتے ہیں اور پھر بیت اللہ کی زیارت کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں جس کا نام طواف زیارہ یا طواف افادہ ہے پھر حج کی سڑی کرتے ہیں جو کہ حج کا رکن ہے اس طرح یہ مقدس فریدہ انجام دیتے ہیں اللہ رد کے رسول کی عدایت کی امور انجام دے کر بڑے ہی قیمتی دن ہیں عشر ضرحج اللہ نے ان دس دنوں کی قسم کھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر بل فجر بلایاد الرحش بشف ابل بدر بل, بل, بل یسر مجھے فجر کی قسم یہ فجر کا وقت بھی بڑا قیمتی ہے مشہور ملائکہ کا وقت فجر طلوع ہو رہی ہے اور مساجد سے اذانیں گونج رہیں رہی وہ لوگ بد نصیب ہیں جو محض مذہبی تعصب کی بنا پر فجر طلوع ہونے کے آدھا آدھا گھنٹے بعد ازان دیتے فجر طلوع ہوتے ہی مسجدوں سے ازانوں کے ندار شروع ہو جانی چاہیے مشہور ملائکہ کا وقت دن کو ڈیوٹی دینے والے فرشتے اس ٹائم آتے ہیں اور رات کی ڈیوٹی دینے والے فرشتے اس وقت لوٹتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کئی فتر میں اڑبا میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو جواب دیتے ہیں کہ دئینا ہم یو سلون ہم ہوں الہ العالمین جب گئے تھے عصر کے وقت اس وقت بھی وہ نماز میں تھے جب چھوڑ کر آئے فجر کے وقت اس وقت بھی وہ نماز میں تھے بڑا قیمتی وقت ہے اللہ رب العزت میں اس وقت کی قسم کھائی اس نماز کی قسم کھائی بلا یاد نہحشر دس راتوں کی قسم یہ دس دن یہ عشر زر حجر جو شروع ہونے والے بشف ابلوطن اور جفت اور طاق عدد کی قسم جست عدد سے مراد یوم النحر قربانی کا دن ہے جو کہ دس الحجہ ہے اور یہ عدد جفت ہے اور طاق عدد سے مراد یوم عرفہ جو کہ نو الحجہ کو ہوتا ہے اور یہ طاق عدد اتنے عظیم و شان دن ہے کہ اللہ رب العزت نے ان دنوں کو بھی قسم کھائی اشر ذرحج رسول کریم وسلم کی حدیث صحیح بخاری نے عبداللہ بن عباس کی روایت سے مامن الیامن الام حق بن ہاتیام الحش اس سال کے تین سو ساٹھ دن ان میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے جو ان دس دنوں سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو سب سے زیادہ محبوب دن باعتبار نیکیوں کے یہ دس دن ہیں اللہ تعالی کو کسی دن کی بھی نیکی ان دس دن کی نیکی سے زیادہ پسند نہیں ہے ان دس دنوں کی نیکیاں سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے نے پوچھا بدل جہاد و فی سے اللہ اگر عام دنوں میں ایک انسان جہاد کرتا ہے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے حتہ کہ جانے شہادت نوش کر جائے وہ بھی نہیں فرمایا کہ وہ بھی نہیں ان لجر خرج میں نفس ہی بال ہی یرمینا شہ اس شخص کے علاوہ جو گھر سے اپنا پیسہ لے کر نکلے چندے پہ نہیں سارنا نہ اپنا پیسہ لے کر نکلے اور اپنی جان لے کر نکلے اور اللہ کی راہ میں دونوں قربان کر دے گھر واپس نہ اس کا مال آئے نہ اس کی جان آئے کہ یہ دیکھی ان دس دنوں کی نیکیوں سے مقبوب ہو سکتی ہے اور کوئی نیکی ان دس دنوں کے عمل سے زیادہ معبوب نہیں ہو سکتی یہ عشر ضرحجہ ہے جس کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے جس شوق و ذوق سے ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں اس شوق و ذوق سے ذرحجہ کا انتظار نہیں کرتے کیونکہ اس کی حقیقت اور قدر و قیمت کا ہمیں احساس نہیں شیخ علی السلام نے تہمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ذو الحجہ کے دس دن اور رمضان کے آخری دس دن جن میں پانچ راتیں ان میں شب قدر مل سکتی ہے ان میں سے کون سے دن زیادہ افضل ہیں اور اللہ کے نزدیک محبوب ہے شیخ الاسلام نے فرمایا اگر معاملہ دنوں کا ہو تو اشر ص لحجہ جو ہے ان کے دن رمضان کے آخری اشرے کے دنوں سے زیادہ افضل اور اگر معاملہ راتوں کا ہو رمضان کے آخری اشرے کی راتیں اشرض حجہ کی راتوں سے زیادہ افزد رقین تھی اور یہ چھوٹا سا جواب در حقیقت تمام عدل کو سمیٹنے والا ہے اور یہ بات حق ہے کہ دس دن ان کا مقابلہ رمضان کے آخری دس دن بھی نہیں کر سکتے البتہ رمضان کی آخری عشرف کی راتیں وہ ان دس دنوں کے راتوں سے افضل رقیم تھی بڑے شوق و ذوق سے ان دنوں کا انتظار کرنا چاہیے استقبال کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کے لیے مستعد ہونا چاہیے عبادت کیا کریں اس کا تعین نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من ایام مامن ایامن علام حب اللہ من هذه الحیام الحش ان دس دنوں کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کو سال کے تمام دنوں کے عمل سے زیادہ معلوم ہوں تو کوئی بھی عمل اگرچہ پیارے بے عمر محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان دس دنوں کے روزے ثابت نہیں ہیں لیکن جب کوئی بھی عمل حدیث میں بیان ہے تو آپ نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہیں قرآن پڑھ سکتے ہیں صدقہ اور انفاق فی صبی اللہ کر سکتے ہیں یہ سارے عمل سال بھر کے دنوں سے زیادہ افضل قرار پائیں گے اور اند اللہ قابل قبول ہوں گے البتہ قرآن نے ایک عمل کی نشاندہی کی ہے کہ وقت کو علوا فی ایام محد ان گنتی کے دس دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اللہ کا ذکر بلند کرو تبھی تو تکبیرات مشروع ہیں چلتے پھرتے تکبیرات بڑھیں ایک حدیث کی سند میں کچھ سرخ ہے مگر خطان کی یہ الفاظ اس حدیث کی تائید کرتے ہیں فاق سے روفی نہ میں نے ان دس دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ کہو الحمد کہو اللہ اکبر کہو سبحان اللہ کہو تصویر ہے سبحان اللہ تحمید ہے الحمد للہ تحلیل ہے اللہ اکبر اور تقویر تقویر اللہ اکبر اور تحلیل لا الہ الا اللہ تو کثرت سے بھی رات کہو اللہ کا ذکر کرو تو ان دنوں کو بھر دو اللہ کے ذکر سے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو بیٹھتے اٹھتے اللہ کا ذکر کرو اتنا اللہ کا ذکر کرو کہ اللہ ذکر کے فکر کا عادی بن جاؤ یہ زبانیں اللہ کے ذکر کا عادی بن جائیں اور جو زبانیں اللہ کے ذکر کا عادی بن جائیں وہ انسان بہت بڑی آخریت اور سعادت کے راستے کو چن لیتا ہے رسول کریم صدر سلم کی حدیث ہے سہل بن سعد کی روایت سے رضی الزمن لی واہ میں لہ گئی ہی مو میں نے رج لی ازمن لہور جن جوش مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے ایک وہ چیز جو ان دو داروں کے درمیان یعنی ان انسان کی زبان اور دوسری وہ چیز جو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرم کا ان دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں زبان اگر خاموشی رہے بس گالی گلوچ نہ کرے لائن تعین نہ کرے اخلاقی نہ کرے غیبت نہ کرے نمیمہ اور جگلی نہ کرے الزام تراشی نہ کرے تو اس کا خاموش رہنا ہی بہت بڑی نیکی ہے اور جنت کی ضمانت خصلتان حما اخفلا و اصل و فلمیزان دو خصلتیں پشت پہ ہلکی ہیں کرنا آسان ہے لیکن کل جب قیامت قائم ہوگی حشر کے میدان میں ترازو گاڑا جائے گا تو اللہ کے میزان میں وہ بڑی بھاری ہوں گی ایک لمبی خاموشی دوسرا اخلاق حسن یہ زبان اتنا احسان کر لے کہ خاموش ہی رہے اس میں جنت کی ضمانت ہے محمد و رسول اللہ سم کی طرف سے اور یہ خاموشی حالانکہ عمل نہیں ہے بولنا حمل اور خاموشی ترق عمل مگر یہ دین کی برکت کے باوجود عمل نہ کرنے کے خاموش رہنے کے اس کو نیکی بنا کر اللہ کے میزان میں تولا جائے گا اور بڑی بھاری ہوگی لیکن جو زبانیں قیمت نہ کریں کالی گلوچ نہ کریں اور خاموش بھی نہ رہیں بلکہ اللہ کا ذکر کریں ان زبانوں کا کیا مقام ہوگا اس لیے یہ دن کثرت ذکر کے دن ہے اللہ کا ذکر کیجیے کثرت سے سے امت ابو ہو رہا رضنوں کی حدیث ہے حضرت احمد میں رسول اللہ صحم نے ساتھ روایا العبد المن یوں دیزان رہو کما یوں عہد کم بہت رہو اس سفر کہ بندہ مومن جو ہے وہ اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے اور اس کو ماندہ کر دیتا ہے کمزور کر دیتا ہے ہلکان کر دیتا ہے اس کی طاقت کو چھین لیتا ہے کما یوں دی عہد گم بڑی رحوف جیسے تم لوگ سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتے ہو مسلسل دوڑتے ہو دھوپ میں اونٹ کو لے کر اور وہ تھکن سے چور ہو جاتا ہے اس طرح ابد مومن اپنے شیدان کو تھکا دیتا ہے اشارہ اللہ کے ذکر کی طرف ہر شخص پر شیطان مسلط جو شخص پیدا ہوتا ہے اس کا شیطان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی شیطان اس کو چونگا مارتا ہے کہ بچے کا رونا شیطان کے ضرب کی بنا پر ہوتا اور پھر وہ عمر بھر ساتھ رہتا ہے لیکن جو عمدے مومن اللہ کا ذکر کرے وہ اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے ابن قیم فرماتے ہیں کل لمحہ کراتا سب واحد ہی ذکر کہ جب بھی اس کا شیطان اس کے سامنے آتا ہے تو وہ اللہ کے ذکر کے کوڑے اس پر برسانے لگتا ہے شیطان اس کے سامنے ہے اس پر وار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اللہ کا ذکر شروع کر دیتا ہے اور ذکر الہی کے کوڑے اس پر برساتا ہے اور وہ کوڑے کھا کھا کے ہلکان ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے. من شرب الوسواس الخناس اس شیطان کا ایک لقب خنس بھی ہے خناز سے مراد وہ شیطان جو کمزور اور ماندہ پڑ جائے تھک جائے تھکاوٹ سے چور ہو جائے جس کا جسم سخموں سے بھر جائے یہ امت مومن کا شیطان ہے قصر سے ذکر کر کے اپنے شایدان کو تھکا مارتا ہے. اس کی قوت سلب کر لیتا ہے اور اس کی طاقت ختم کر دیتا ہے ذکر الہی بہت بڑی فضیلت ہے تبھی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ سلم ایک حدیث میں جہاد فیس عبید اللہ سے ذکر کو افضل قرار دیا اس جہاد سے بھی جس میں آپ کافر پر پروار کریں اور کافر آپ پر وار کرے یا کافر آپ کو شہید کر ڈالے یا آپ کافر کو مار ڈالے اس جہاز سے بھی افضل اللہ کا ذکر یہ دن یقین ایسے ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر سے بھر دو اور اپنی زبانوں کو ذکر ارحی کو عادی بنا دو ذکر کیا کیا جائے ہر شخص اپنے احوال کو جانتا ہے اور اپنی کیفیات کو جانتا ہے کہ وہ کس ذکر سے اپنے اس مشن کا آغاز کرے شیخ الاسلام سے پوچھا گیا انفع انفارج الاستغفار اب ان تصویر بندے کے لیے زیادہ مفید کون سی چیز ہے استغفار کرنا کہ سبحان اللہ الحمد اللہ کہنا زیادہ نفع بخش کون سی چیز ہے استخر اللہ کہنا کہ سبحان اللہ الحمد للہ کہ شہ الاسلام نے جواب دیا ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کپڑا اگر نتی ہے صاف ستھرا ہے دھلا ہوا ہے مرتب ہے تو اس پر خوشبو لگانا اور گلاب کا پانی چھڑکنا زیادہ نفع بخش خوشبو مہکتی ہے اور نئے کپڑے پر اور وہ ماحول کو معطر کر دیتی ہے اور کپڑا اگر پرانا ہو اور میل زدہ ہو دھلا ہوا نہ ہو میل اگر اچھل سے بھرا ہو تو اس پر خوشبو لگانا مفید نہیں ہے بلکہ اس کو صابن کے پانی سے دھونا مفید پانی اگر گرم ہو تو اور زیادہ اس کی صفائی کا باعث بنے گا تو نئے کپڑے کے مستحد خوشبو ہے اور پرانے اور میلے کچھ والے کپڑے کی مستحک صابن کا پانی اور گرم پانی ہے اور میں یہی مثال استغفار اور تصویروں تمید کی ہے ایک شخص جانتا ہے کہ وہ گناہوں سے نچھڑا ہوا ہے اس نے بڑی خطائی کی ہیں بڑی معشیتوں کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو صابن کے پانی کی ضرورت ہے یعنی کثرت ہے کی اپنے مشن کا آغاز وہ استفر اللہ سے کرے توبار استفار سے کرے کسی نے شر کا ارتکاب کیا کسی نے بدرت کا ارتکاب کیا کوئی قصب حرام کا مرتکب ہے کسی کی زبانیں محفوظ نہیں تھیں نظیبت کرتا تھا نمیفہ کرتا تھا الزام تراشیاں کرتا تھا طرح طرح کے گناہ کر رکھے ہیں تو اس کپڑے کو صابن کی ضرورت اور کرم پانی کی ضرورت تاکہ توبہ اور استفار کی برکت سے یہ انسان پاک صاف ہو جائے جب پاک صاف ہو جائے گا دلے میں کپڑے کی مانت اور ایک مرتب لفاظ کی مانت اب اس لباس کو اور زیادہ کارآمد خوشبوئیں بناتی ہیں بخور اور گلاب کا پانی بناتا ہے اب وہ تحمید و تصویر شروع کرتے اب اس کا دامن گناہوں سے اور گناہوں کی آلودگی سے پاک صاف ہو چکا ہے اب جیسے دھلے ہوئے کپڑے کو خوشبوؤں کی حاجت ہے اب اس دھلے ہوئے انسان کو استغفار اور تحمید کی حاجت ہوگی تو ہر شخص اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کس قسم کا اس کا بات کیسا اور ظاہر کیسا ہے اس کا اندر دھلے ہوئے کپڑے کی مانند ہے یا اس کا اندر پرانے اور میلے کو جہل زیادہ کپڑے کی مانند ہو ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کو اول امر میں کس چیز کی حاجت تو اللہ کے ذکر کا آغاز کر دو اگر اندر کا لباس زدہ ہے تو استفار کر لو اندو یا ہر روز دن چڑھتا ہے تو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کی تاریخی میں چھپ کر گناہ کرنے والا سے توبہ اور استخار کر لے اور رات چڑھتی ہے تو پھر اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کے اجالے میں گناہ کرنے والا رات کو چھپ کر مجھ سے توبہ کر لے سلسلہ میں اتنا طویل نہیں ہے سچے دل سے ایک بار کا استخار بھی تمام گناہوں کی بخشش کا موجب بن سکتا ہے جب آدم لبو بار تنوبوں کا نان سما مستفر تھا نیلک الام امین کلا ابا لی آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمانوں کو چھونے لگیں اور تو مجھ سے استغفار کر لے تیرے گناہ آسمانوں کو چھو رہے تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا گناہ معاف ہو گیا کپڑا دھل گیا نیا ہو گیا اجلا ہو گیا اب اس اور مزین کرو اس کی خوشبو کو بڑھاؤ اور پھیلاؤ سبحان اللہ الحمد للہ کے ذکر سے تکبیرات سے تصویرات سے اور تحلیلات سے اب انسان معطر ہوگا اپنے ماحول کو معطر کرے گا اور کس قدر یہ ذکر کرتا جائے گا اسی قدر شیزان مردود پر کوڑے برستے رہیں گے زخموں سے چور ہو جائے گا وہ تھکا ماندہ ہو جائے گا اس انسان سے مایوس ہو جائے گا اس طرح اپنے شیطان کو تھکاؤ یہ بڑا بدترین دشمن ہے اور اس کی تھکاوٹ اور اس کی کمزوری اس کا ضرور اور اس کا عزت جو ہے وہ کفرت ذکر کے ساتھ ہے اور یہ ایام کفرت ذکر کے ایام ہیں جن میں رسول اللہ الاسب نے کسی خاص نیکی کا تعین نہیں فرمایا صرف یوم عرفہ کی نیکی کا ذکر کیا جو کہ نوز الحج ہے سوم و یوم عرف احتسم کفر صنعت اللہ قبل ہو وہ صنعت اللہ ہو یوم عرفہ کا ایک روزہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دو سال کے گناہوں کا کفارہ ہے ایک سال ہے گزشتہ جو گزر چکے جو آپ گناہ کر چکے ہیں وہ مٹ جائیں گے دوسرا سالے آئندہ وہ گناہ جو ابھی آپ نے کیے نہیں کر رہے ہیں وہ پہلے ہی مٹ جائیں گے اور یہ روزہ ان گناہوں کا کفارہ بن جائے گا یہ یاد رہے کہ صغیرہ گنا مکے چھوٹے گنا مک ان کے لیے روزہ ضروری بڑے گناہ وہ اور بھی آسان نزامت ہے اور توبہ اور استعفار وہ بھی مع ہو جائیں گی یہ دین کی سماحت اور بہاریں اور برکتیں جو دن آنے والے ہیں ان دنوں کو معمولی نہ لیجئے جیسے ہمیں رمضان کا انتظار ہوتا ہے اور اس کا استقبال ہم کرتے ہیں اسی طرح اس اشرے سے رجا کا انتظار کیجئے اور اس اشرے کا استقبال کیجئے اور چونکہ یہ دن ابراہیم علیہ السلام کے شاعر سے بھرے ہوئے ہیں تو ان کی سیرت طیبہ اور ان کی حیات طیبہ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجئے کہ ان میں ابراہیم مکان امت پانت حنیف ہے وہ من میرے مشرقی ان کا کیا من اور کیا ان کا کردار اور عقیدہ تھا وہ امت تھے امت امت کے دو معنی ہیں ایک مسلم لوگوں کی اصلاح کرنے والے دوسرا امت جماعت کو بولتے ہیں فرد واحد تھے مگر جماعت بھی تھے فرد واحد تھے بعت بار رس کے اور جماعت تھے بعت بار عمل کے اس اکیلی شخصیت کا عمل اور نیکیاں ایک جماعت کے عمل سے بھی بڑھ کر تھے ایک طرف ایک جماعت ہے ہزاروں لاکھوں افراد کی ان کا کردار ہو منہج ہو عقیدہ ہو عمل ہو یہ سارا کچھ ابراہیم علیہ السلام اکیلے کے عقیدے کا عمل کا اور منحج کا مقابلہ نہیں کر سکتے کثرت عمل عقیدے کی تدہیر اور صفائی تسکیہ نفس ابراہیم علیہ السلام کے کردار کا لازم یہ اوسافنے اندر پیدا کی وہ کانت تھے قانت کانت کا معنی اطاعت کرنے والے اللہ کے متری فرمان تبھی تو اتخذ اللہ ابراہیم خلیل ہے اللہ نے ابراہیم نے اپنا خلیل بنا لیا قدم قدم پر امتحان لیے اور وہ کامیاب نکلے اللہ نے کہا میرا متری فرمان بن جاؤ بن گئے اللہ نے فرمایا اپنے گھر اپنے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر میری توحید کا پیغام پہنچاؤ مستحد کو تمہارا یس مرا یوگ سے شیا اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہیں اور پیغام توحید پہنچا رہا. اپنی قوم کو توحید سناؤ اس خواب نے ابھی ہی بخو میں اپنی قوم کے سامنے کھڑو فرد دیتا اللہ نے ازمایا کہ نمرود کے ایوان میں جاؤ جو, جو وقت کا تاخت اور ظالم حاکم اپنی پوجا کی طاقت دیتا ہے اس کے پاس بھی رب نمرود کے والدے کا ذکر اس سے مرادرہ کیا اس کے ایوان میں پہنچ کر اس کو لاجواب کیا اللہ اکبر اب پوری قوم کے پاس کوئی حجت نہیں تھی کوئی جواب نہیں تھی سوائے ایک جواب کے قابل ہر رقو کہ اس کو جلا دو تاکہ قصہ ختم ہو جائے ہمارے پت اس کی زبان کے حملوں سے بچ جائیں ہمارا من ہے جو رقیدہ آخریت میں آ جائے کہ مسائل اکٹھے کرو آگ جلانے کے لیے ایسی آگ جلائی گئی کہ شاید ہی چشمے فلک نے ایسی آگ, آگ دیکھی ہو پوری قوم کے وسائل اس میں خرچ ہو رہے ہیں حکومت وقت کے وسائل صرف ہو رہے ہیں ایک ابراہیم خلید اللہ کو جلانے کے لیے چنانچہ آگ میں ڈالا گیا بتایا گیا تھا کہ آگ میں حکم منچری کے ذریعے ڈالا گیا شیطان نے کہ پہلی بار منجنیق کے تلے کا مشورہ دیا جیسے ہم توب سے گولا پھینکتے ہیں توپ جیسا ایک آلہ منجنیق کیونکہ آگ اتنی بڑی تھی کہ اس کے قریب جا کر پھینکنا محال تھا چاروں طرف سے اس کی تبش تھی چنانچہ منجنیق ایک تو تیار کی گئی اس میں سے علیہ السلام کو دور سے رکھ کر آگ میں پھینکا گیا لیکن منجنیق چل نہیں رہی, رہی شہزان رحید آ گیا دیکھو اس کی عدامت ابراہیم کیسی شخصیت کا ادور ابراہیم کیسے نئے کو سادے بندے کو آگ میں جلانے کی پلاننگ کر رہا ہے اور مشورے دے رہا ہے بھلا کسی کا دوست ہو سکتا ہے کسی کا خیر خواہ ہو سکتا ہے ابراہیم خلید اللہ کو آگ میں جھونکنے کے مشورے دے رہے اور تدبیریں کر رہے تو پھر کس کا یہ دوست ہے یہ قطر کوئی ترس کھائے جانے کے قابل نہیں ہے کہا کہ ان کو برہنہ کر دو اس وقت ان پر ملائکہ کا بوجھے برہنہ کیے گئے پھر فرشتے ہٹ گئے اور پھر ان کو پھینکا گیا ان ناول میں یوکسا یوم الیامت کی جب قیامت کا دن ہوگا میدان حشر ساری خلق برہنہ ہوگی اور سب سے پہلے جنت کا لباس ابراہیم السلام کو پہنایا جائے گا اللہ ہر ایک کے عمل کی قدر کرتا ہے اور اسی قدر کا حصہ ہے کہ اللہ رب العزت جنت کا لباس فاخر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے گا یہ اللہ کی حفاظت کا سلا ہے ابراہیم کانت یا اللہ باپ نے دھمکی دے دی گھر سے نکل جاؤ روا کے نکل جاؤ گھر سے اپنے باپ کو چھوڑ دو قوم کو چھوڑ دو اب تنہا اس قوم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک مونصمخار ساتھی کی طلب ہے رب حولی میرا سوال ہیں ایک نیک بیٹا دے دے اللہ نے دعا قبول کر لی اسماعیل دے دی اسماعیل پیدا ہوا اور کچھ ممسیت کی راہیں کھولی بیٹے کی محبت بیٹے کا پیار اور بیٹے کی انسیت اور اللہ نے ایک اور آڈر دے دیا کہ نہ صرف یہ کہ بیٹا بلکہ اس کی والدہ کو بھی بے آپ پہ چھوڑاؤ یہ بانی وہی ہے جہاں آج اللہ کا گھر تیار ہے بنا ہوا ہے بیت اللہ جس کا حج کرنے جاتے ہیں اس کے ماں برا ابراہیم کا کردار اور ان کی سیرت طیبہ چھوڑا ہے وہاں پر تنہا بی بی نے پوچھا ضرور ہمیں اس جنگل میں کہاں چھوڑے جا رہے ہو لیکن پیچھے جھانکا نہیں جواب بھی نہیں دیا ایسا نہ ہو کہ دل پھر جائے اور بیٹے کی محبت لانے والا جائے اشارہ کر دیا کہ اللہ کے سکر اب دعائیں کرتے وارے کرم بنا اتنی اسکت بل ضروری بادی غیر بے دقل محر رہا ہوں کہ اپنے اپنی ضروریت بھی چھوڑے جا رہا ہوں رز کرتا فرمانا اور ان کو نماز کی توفین دینا اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اسی مقام پر اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر میرا گھر بناؤ خانہ کعبہ کی تعبیر شروع ہوئی اس وقت کی دعائیں جو ان کی سیرت کا نچوڑ تھا انہیں دعا میں ابراہیم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا کہ یا اللہ اس قوم میں ایک رسول بھیجنا جو کتاب و حڈمت قرآن و حدیث کے ذریعے ان کا تزکیہ نفس کر اور تقریباً کئی ہزار سال بعد اللہ کے پیارے میں کی ہوئی رسول اللہ کا فرمان ہے. انا ابی ابراہیم میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں انہوں نے دعا کی تھی اللہ نے قبول کی اور میں اس دعا کا نتیجہ ہوں کہ میری بے ہوئی اللہ اکبر یہ اللہ کی ہدایت ہر امر کے لیے کمر بستا اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ابراہیم اسی بیٹے کو سبر کر دو عجیب امتحان پہلے اپنی جان کا امتحان آگ میں پھینکے گئے اور وہاں اللہ پر تبکل کا مظاہرہ کیا اور اللہ کا ذکر کیا ذکر اللہ کی طاقت حسب اللہ اللہ, اللہ کافی ہے اور وہ سب سے بہترین کارساز ہے اللہ کا ذکر اللہ کا آڈر آ یا یا نہ رو سلام بردم مسلامہ آگ ٹھنڈی ہو جا اتنی ٹھنڈی نہ ہونا کہ تیری ٹھنڈک میرے بندے کو نقصان دے بلکہ میں سلام ہو تیری ٹھنڈک میں سلامتی ہو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو اللہ اکبر یہ ان بندوں کا سنا ہے جو بندے اللہ کے حکم پر لبا کہتے ہیں ابراہیم تھے بیٹے کو صبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے اللہ نے آزمانا تھا آزما لیا امتحان میں کامیابی ہو گئی چھری چل گئی اور جب آنکھ جب آنکھ کھول کر دیکھا تو سامنے میڈا تھا بیٹے کی بجائے بیٹا ایک چانک پڑا ہوا کا مسکرا رہا تھا کہ اللہ کے امر کی تعمیر ہو رہی مگر جنت کے مینڈے پر چھری چل گئی اور اللہ نے اس مینڈے کا صبح کرنا بھی ابراہیم علیہ السلام کے شاعر کے طور پر پوری امت پر فرض قرار دیجیے دی کہ جو بھی اصحاب طاقت ہیں جن کے پاس اس ادھر گنجائش ہو وہ قربانی کریں میرے بندے ابراہیم کے اس شعیرہ کو جاوید رکھنے کے لیے تاکہ یہ سنت ان کا یہ طریقہ تا خیام قربانی اللہ اکبر اب یہ تک قربانیاں ہوں گی لوگوں کو اجر ملے گا ابراہیم السلام بھی اس اجر میں برابر کے شریک ہیں انہوں نے تو اس امتحان میں مینڈے کو قربان نہیں کرنا چاہا تھا بلکہ اللہ کے عمر سے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرنا چاہی कितना کتنا کڑا तो تو ہم نے ابراہیم کو خلیل بنا का ہدایت کا مادہ اپنے اندر پیدا ऐसा اب ایسا کوئی حکم نہیں آئے گا کہ ऐसा میں چلو ایسا کوئی حکم نہیں آئے گا اپنے بیٹے کو ذبح کرو لیکن اللہ کے پیارے میں عمر کی شریعتوں موجود ہیں تم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے بے ہمبر نے نماز کیسے پڑھی کیا یہ ضروری ہے کہ باپ دادا نے نماز کیسے پڑھی کیا یہ ضروری ہے کہ امام اور پیر و مرشد نماز کیسے پڑھی نہیں کانت فنوج ابراہیم اسلام کے منہج طیب کی روشنی میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے نماز کیسے پڑھی حج کیسے کیا روزہ کیسے کی؟ رکھا ان سارے اعمال میں اللہ کے بھی کے مزہ بن جائے یہ ان کے کردار کا نشوڑ ہے پوری تھے تھے اور فرما بردار تھے اور حنیف تھے سارے عدیان سے کٹ کر دین حق اور دین ہوئے اہل خرافات سے اہل سے اہل شرک سے کوئی تعلق نہ تھا اٹھنا بیٹھنا محدود کے ساتھ تھا محبت کے اثاثے محدین کے لیے تھی اور تمام ترفز و انعت اور عدالت مشرقین کفار اور اہل بدرت کے لیے تھا اس کردار کو بنا لو تو باکان مشرقین ابراہیم علیہ السلام کا مشرقین سے کوئی تعلق نہ تھا تو ہمیں اس کردار کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے ان دنوں کو اللہ کے ذکر سے اور تکبیرات سے استغفار سے بھر دیجیے اور کثرت سے اللہ کا ذکر کیجیے تاکہ یہ زبانیں اللہ کے ذکر کا عادی بن جائیں اللہ کے ذکر کی عادی بن جائیں تو یہ ایک ایسی حسلت ہے کہ کوئی خصلت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور وہ انسان اللہ کا بڑا ہی مقرر ہے کہ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کا ذکر اس کی زبان کی ایک عادت بن جائے اور اس کی فطرت بن جائے اللہ پاک ہمیں ان دنوں کا حق ادا کرنے کی توفیق دے اپنے ذکر کی توفیق دے تکبیرات کی استفار کی تحلیلات کی تصویرات اور تحمیدات کی توفیق دے اور ہم اللہ کے ذکر کرنے والے بندوں میں بن جائیں ایسا ذکر کر جائے کہ شہزان رعین جو ہے ہمارا ہمیشہ کا دشمن یہ ماندہ ہو جائے زخموں سے چور ہو جائے اور دباہوں برباد ہو جائے یہ خنداز اور پھر بندہ حافظت میں آ جائے لیکن جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا شیطان طاقتور ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے اور وہ اس پر غالب آ جاتا ہے ذکر کرنے والا بندہ اپنے شیطان پر غالب آ جاتا ہے اور ذکر نہ کرنے والا بندہ اپنے شیطان کا مغلوب بن جاتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کل قیامت کا دن ہوگا اور شیطان اسے جہنم کے عذاب میں پکوانے کا سبب بن جائے گا بر یاد اللہ اللہ سے توفیق کی سداحت کہ اللہ رب و عزت ہمارے عقیدے ہمارے عمل ان تمام کو سنوار دے اپنے پیارے عمر کی تباہ کی توفیق دے اس و ابراہیمی اور اسلام اپنانے کی توفیق دے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمارے جو بھی اسکار ہوں قربانیاں ہوں اللہ اپنی رضا کے لئے انہیں قبول فرمالے اقول خوری هذا بستغفر اللہ لیب لکم باہر داوانا ان الحمدللہ ربنا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبرن. یہ سوال پوچھا کہے نماز جنازہ میں حاد اٹھانا کیسا ہے ثابت ہے ابتلہ من عمر نماز جنازہ کے تقبیرات میں رفع دین کیا کر دیتے ہیں نمازل نماز نبیر اسلام کی سنت ہے تمام بیماروں کی صحت کے لیے دعا کا کہا گیا ہمارا مریض تمام بیمار بھائیوں اور بہنوں کو صحت کام ادا فرما دے جن دوستوں نے دعا کیا کی اپیل کی ہے اللہ تعالی ان کے مریضوں کو صحت یاب کر دے اور صحت عاجلہ ادا فرما یہ آج کا جو اعلان ہے یہ لیاری میں قائم سبحانی مسجد کے لیے ہے یہ ہمارے قابل فخر ادارہ ہے انہوں نے اپنے محدود وسائل کے ساتھ گلی محلوں میں مختلف فلیٹ لے کر نو مدرسے قائم کیے وہ لہری کا علاقہ جہاں بچوں میں آباد کی تھی اور بہت سے امراض تھے جو لاقابلہ علاج ان ساتھیوں نے ان کا سامنا کیا اور بچوں کے لیے مدارس کھولے ہر گلی میں تقریباً ایک مدرسہ قائم ہے اور جو بچے بھی بچیاں بھی مختلف شفٹوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں بعض مدرسے ایسے ہیں جہاں پر تین چار شفٹیں لگانی پڑتی ہیں تاکہ ان کی تعداد پوری ہو جائے گزشتہ ہفتے وہاں سالانہ تقریبات بھی تھی ہم شریک بھی ہوئے بچوں کی کارکردگی بھی دیکھیں اور ان کے نتائج بھی ہم دل سنیں بڑے متاثر ہوئے یہ ایک محدود سا بجٹ سے یہ کام ہو رہا ہے اس میں اساتذہ کی تنخواہیں وغیرہ اور جو جگہیں لی گئی کرایہ پر ان کے کرائے کی ادائیگی تو آپ اس میں آگے بڑھیں تعاون کریں بہت بڑا بجٹ نہیں ہے لیکن کام بہت بڑا ہے نتائج بڑے عہدہ بڑے شاندار ہیں کچھ بچے یہیں سے فارغ ہو کر اب دیگر بڑے مدارس میں داخل ہو چکے ہیں اور عالم بننے کا جو کورس ہے وہ کر رہے ہیں اللہ بکن کو توفیز دے تو آپ ضرور تعاون کیجئے یہ آپ کے شہر کا اور علاقہ لیاری کا ایک اہم شاس کی سرپرستی کیجیے اللہ کو ستیہ اللہ أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل موتثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد وحتدا فمن يعسي الله ورسوله فقد ظل وغضا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كمان صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بعكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا لا تأخذنا إذ نسيناه واختعنا ربنا ولا تحمل علينا قسرا كما حملته ولى الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به نرجو ان نخلص لنا نضر حمنا انت مولانا فانصرنا على الخوام الكافرين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم انصر من اضل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذ المنخذ لدينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ورادجنا منهم ربنا تغبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك الرحيم برحمة الله يا رحمة الراحبين وصل الله على النبي